سوال یہ ہے حضور کہ ٹیکس کے بارے میں کہ ٹیکس کے بارے میں علماء دین کیا فرماتے ہیں ٹیکس دینا اگر کوئی ایک شخص یہ کہے کہ ٹیکس دینا جائز نہیں ہے یا اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے اور وہ ٹیکس نہیں دیتا ٹیکس چوری کرتا ہے یا ٹیکس کم کر کے دیتا ہے تو کیا وہ شران گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا بھلے وہ قانون کی نظروں میں وہ مجرم ہے لیکن کیا وہ شرم شریعت کی روح سے بھی کیا وہ گناہ گار ہوگا اگر وہ ٹیکس پورا نہیں دیتا یا وہ ٹیکس چوری کرتا ہے جزاک اللہ لو کا یا جی عفان بھائی چوری کا لفظ تو آپ نے خود بول دیا تو جو جی چوری کرتا ہے وہ تو گناہ گار ہوتا ہے تو چاہے چوری حکومت سے ہو چاہے کسی اور سے ہو وہ تو بھارت میرے بھائی گناہ گار ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ زکات دینی فرض ہے زکاط حکومت لے کے بھی اگر اس کا کام نہ چلے تو وہ ٹیکس لے سکتی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں قوم کہتی ہے زکاعت لوگ زکاعت نہیں لیتے زکوٰۃ کا ایک عجیب و غریب طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے جس سے زکاعت ادا نہیں ہوتی اور ٹیکسوں کی بھرمار کی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یا تو حکومت کے خلاف عدالت میں جایا جائے, جائے یا عدالت میں نہیں جاتے جب قوم نے اس کو یا کیا نام ہے اس کا پوری پارلیمنٹ میں یا لوگوں نے اس کو قور کیا تو پھر جو بھی بنایا گیا قانون اس کا اس ملک میں رہتے ہوئے اس کا پاس کرنا ضروری ہے اور ٹیکس چوری نہیں کرنا چاہیے ٹیکس پورے کا پورا دینا چاہیے تو